Oh, uh -huh. ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمات ناظرین آج مغفرت کے اشرے کی ابتدا ہو چکی ہے اور اسی موقع پہ ہم موت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو ایک مسلمان کو موت کی تیاری کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کس انداز سے اپنی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں موت سے بچنا چاہتا ہوں تو کیا وہ بچ سکتا ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ فرمائیے دیکھیے کوئی شخص اگر یہ تمنا کرے کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا موت سے بالکل کوئی بھی نہیں بچ سکتا قرآن پاک میں اللہ رب عالمی نے خود فرما دی کہ تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی بلائی اخر اللہ رفصن اجل واقع کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ موت کا وقت کبھی بھی نہیں ڈلے گا تو بہتر یہ ہے کہ بجائے موت سے ڈرنے کے بجائے موت سے دور ہونے کے ہم موت سے قریب ہونے کی کوششیں کریں موت سے ڈرے نہیں بلکہ ایسا عمل ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم موت کو گلے لگانے تیار ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ کی سلاۃ کے عشق اور ان کی محبت اپنے سینوں کو منور کریں اللہ تبارک و بتانا کہ جتنے اقاماتی شریریں آئیں تمام پر عمل پیدا ہو جائے بات یہ کہ ذائقہ نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کی موت کا فرق کیا ہے اللہ دیکھیے کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے شری عالم نے فرمان علی اور مومن کے لیے قید خانہ ہے ٹھیک ہے اور آخرت کی گھڑی جو موت سے شروع ہو جاتی ہے یہ مسلمان کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے ٹھیک تو کافر کی موت کے وقت تو بڑی سخت سختیاں ہیں اور جو نظا کے وقت کی سختیاں اور جو معاملات جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اور عذاب کی جو صورتیں قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ پسلوں کا دوسرے کے اندر داخل ہو جانا اور گویا کہ اس کی روح کو اس طرح کھینچنا کہ جناب وہ تار تار اس کا جسم ہو جائے تو یہ سختیاں اصلن جو ہے یہ کفاڑ لیکن مومن کے لئے جو راحت جس کے قلب کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابری موجود ہے اس کے لیے مجدہ نوید یہ سنائی گئی ہے کہ اس کی روح اس طرح نکالی جائے گی جس طرح کہ ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے اور جو بچے کو گود میں اٹھانے میں اس کو تھوڑی سی سکت محسوس ہوتی ہے بچے کو بس اس طرح کی سکت ہوگی اور اس کی روح نکال دی جائے بلکہ مومن کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ ایک دوست کا ملن جو ہے وہ دوست کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یا دوست کا دیدار کرنے کے لیے دوست جا رہا ہے شاپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ بقت نظر جنت کے مناظر میں ایسا گم ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کے جلووں میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی کسی سختی کا احساس تک کیا اچھا اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشکرہ آئی گیا تو یہ فرمائیے کہ مومنین کی تو ہم نے بات کی امبی عالیہ سلاط و السلام ایک لاکھ چوبیس پیغمبر کا مویش اس دنیا میں مبوس ہوئے ان کی موت کا کیا عالم تھا چونکہ وہ تو تمام کے تمام معصوم تھے بخش بخشائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے اللہ کے صحیح ان کی وہی کو لے کر آ... عوام الناس کے لیے جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ان کا مقصد تھا اس پہ کلام کریں گے ایک قدم شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم <سلام> جی جی میں کینیڈا سے احمد بات کر رہا ہوں تھوڑا سا اونچا بولیں گے ادھر کینیڈا سے احمد بات کر رہا ہوں جی احمد کینیڈا تھوڑا سات سوال خواتین وغیرہ کی جو منت وانتی ہیں یہ درست ہے کہ نہیں منت وغیرہ ماننا درست ہے کہ جی جی اچھا اور اگر درست نہیں ہے اور کسی نے مان لی تو وہ کیا کریں ٹھیک اور یہ جو مانے جاتے ہیں اس کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے <تصفح> کرنے تو جس مقصد کے لیے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی انبیاء علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی موت کا عالم کیا ہوتا ہے حضرت داود علیہ سلا تو السلام بڑے ہی غیرت مند انسان تھے جب گھر سے نکلتے دروازوں کو بالکل بند کر لیا کرتے ایک مرتبہ گھر تشریف ہے تو دیکھا شخص کھڑا ہے سرمایہ کون ہے افکی یا نبی اللہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ کی روح قبض ہو گئی اور اس میں روایت میں یہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے جو ہے وہ تھوک ماری جس سے آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام بات کرتی ہے داود علیہ السلام کی یہ روح قبض کرنے سے پہلے کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ایسے نیگوسن ہوئے تھے کہ جب تیرے پاس آنا تو اپنے خاصیت بھیجنا ابھی وہ کافی تو یہ موسا علیہ السلام علیہ اللہ اور وہ تھپڑ کا واقعہ ہی بڑا مشہور ہے تو میں نے نہیں کیا تو موسا علیہ السلام کو جب یہ معاملہ درپیش ہوا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ایک بیل پر ہاتھ رکھیں اور اس میں جتنے بھی بال ہیں اتنے زیادہ سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی اس کے بعد موسم علیہ السلام نے فرمایا موت آئے گی تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایسا تھا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ سلاح السلام تشریف صحم القت علیہ السلام تو فرمایا کہ مجھے روح قبض کرنی ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارہ کا بتانا کی بارگاہ میں جا کر کہو کہ کیا خلیل اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے اس بات کو ہم ضرور جاری رکھیں گے نازم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد شن کے ساتھ اور مغفرت کے اشرے کی ابتدا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ ان لمحات میں اور اس ایوان میں کون ہے السلام علیکم وعلیکم السّلام جنید بھائی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جنید بھائی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, ہوں. میرا نام عابد ہے جناب ایک سوال ہے آپ کے ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں हुँ. फैक्ट्री में दिनेश भाई जी फरमाइए एक फैक्ट्री में काम करता हूँ तो उसका सामान खरीदता हूँ मैं परचेजिंग यानी करता हूँ तो क्या है यानी मार्केट से खरीद के लेके आता हूँ ना ठीक है ठीक है तो होल सेल की से खरीद के लेके मार्केट के रेट के हिसाब से देता हूँ तो उसमें एक दो बढ़ जाता है हर चीज का रेट ठीक है ठीक है हेलो آپ کی کال غلط جاب ہوگی لیکن آپ کو مدعا میں سمجھیے شاید آپ ہلسل سے, سے لے کے آپ ریٹیل کے پرائیس پہ پر اپنی کمپنی کو دے دیتے ہو سبھی بھائی ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں سد شکر میں فر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ دے All mm right. -hmm. دبلایا سرکار کے دجھ جیسے سنا آیا با؟ سرکار با؟ کے ددوں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں موسی صاحب جو چاہتا ہوں پر اس کو نمٹا لیتے ہیں پھر ڈسکشن کر شاہد بھر نے انگلینڈ سے یہ پوچھا کہ عام طور پر جو وہ نظر مانی جاتی ہے تو انہوں نظر مانی کہ میرا بیٹا اگر صحیح ہوگا تو میں جو ہے وہ ان کی اہلیہ نے نظر مانیں کہ میرا بیٹا صحیح ہوگا تو میں عمرہ کروں گی لیکن جب بیٹا صحیح ہوا تو حالات ایسے نہیں رہے تو کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ حضور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پورا کرو نے مانی ہے کہ عمرہ کروں گی تو جب بھی کی گنجائش ہو تو عمرہ کر گا جو اس کے بعد سوالات کے جوابات لیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے بعد ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف فرما فرمائے جناب مفتی سہیل جدی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ناسا محترم جناب سبی الدین سبیر رحمانی صاحب شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو اور دیکھیں ان پیارے سے لمحات میں اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام دنیش خان کینیڈا سے دنیش بھائی کیسے مزاج دنش جینے صاحب مفتی کو بہت بہت والیکم والیکم والیکم السّلام بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام سبھی بھائی سے ایک نات کی فرمائش بھی میرے دو سوال بھی ہیں جو پوچھے جناب تو میں تھوڑی باتیں جو فرمائش کروں گی وہ ادھر پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ میں رہ گیا کیا بات ہے اور کیا پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میں تو اپنے جس بات کا اظہار کری ہوں کہ میں رہ گئی بات یہ ہے کہ بہت سے رہ گئے اور کیا پوچھنا چاہتی ہوں بتائیے جی مفتی صاحب سے مجھے ایک تو یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو مغفرت کا اشرا جا رہا ہے اس پہ جو نوافل ادا کریں گے اس میں ان کی نیت کیا ہوگی اور اس میں ہم تلاوت کیا کریں گے جو, جو صورت پڑیں گے اس میں ہم اور دوسرا ایسی کوئی خاص دعا بتا دیجیے مغفرت کی, کی کہ کیا دعا کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا اگر کسی کا روزہ رہ جائے وہ نہ رکھ سکے تو اس کی کیا سزا ہوگی اور اس کا کیا مطلب ہم بعد میں رکھیں گے یا آپ کو کیا, کیا خان مفتی صاحب پہلے صحیح مسائل بھائی نے یہ پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد انسان کام آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے حدیث سے کہ عام طور پر عمل کا دار و دعو جو ہے وہ زندگی تک محدود ہوتا ہے لیکن تین امان ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی ایسا کام کر گیا کہ جو اس کے لیے صدقہ بن گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا جواب اسے پہنچتا رہتا ہے اس کے علاوہ اس کے ایم سے اس کی زندگی میں جتنے لوگوں نے نفع اٹھایا وہ آگے نفا دے رہے ہیں اس کا جواب سے پہنچایا جائے گا اس کے بعد اچھی اولاد جو اس کے لیے دعائی مفرت دعائی مفرت رہے. کرتی دعائیں اس کے بعد یہ پوچھا کہ اشر مفرت کے کوئی نوافل ہیں خاص کوئی خاص ایسے نوافل نہیں ہے لیکن جہاں تک ماہر رمضان کا تعلق ہے تو نفل, محضور نفل محضور کے بدلے میں فرق کا ثواب دیا جاتا ہے تو اب نفل, نفل پر نوافل پڑھیں اور روزانہ روزانہ کی تعداد مقرر کرنے چاہے وہ دو ہوں چار ہو چھ ہوں آٹھ ہوں تیاری پورے ماہر ممضان میں اس کو ادا فرمندے اس کے بعد یہ پوچھا کہ سونا موجود ہے لیکن ان قرض اتنا ہے کہ سونے کو فروخت بھی کرتے ہیں تو قرض زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب نہیں بعد یہ پوچھا اس پہن سے ساتھی بہنوں کے مرنے کے بعد یہ بھاری ہونا میت کا ہلکا ہونا کیا یہ مطلب گناگار اور نیک ہونے کا دار و مدار اس پر ہے تو ایسی بات نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھا کہ ٹیلیفون پر نکاح جائز ہے یا نہیں چونکہ نکاح میں مجلس کا ایک ہونا شرط ہے ٹیلیفون پر یہ صورت پوسیبل نہیں ہے تو ٹیلیفون پر نکاح جائز نہیں ہے اچھا کے ذریعے اور اس کے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایک مجلس کہتے ہیں ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام پر سارے موجود ہوں اچھا مطلب نہیں ہوگا بالکل اس کے بعد احمد صاحب نے کرنا سے یہ پوچھا کہ خواتین جو وہ عام طور پر منت مانتی ہیں تو کیا یہ منت ہو جاتی ہے نہیں اگر منت شرح ہے یعنی خود یوں منت مانی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں نوافد ادا کروں گی یہ نئے کام کروں گی اس طرح مانی ہے تو منتخب کو پورا کرنا ان کے لیے لازمی بھی ہے ہاں اگر گنجائش نہ ہو یا اس وقت شاید اجازت نہیں دیتی تو بعد میں اس کو پورا منت یہاں شریع حیثیت ہے بل یو فنزور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نظروں کو اپنی منتوں کو پورا فرما بالکل ٹھیک ہے مزید اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھا کہ خواتین عام طور پر نوافل مانتی ہیں منت میں تو بالکل صحیح ہے کہ اگر نوافل مانے ہیں منت میں کہ بھئی میں اگر یہ فلاں کام ہو گیا تو میں نوافل پڑھوں گی تو بالکل صحیح ہے نوافل کو پڑھنا چاہیے بلکہ ملتا ہے کہ وہ حسین کی کے لیے روزے یہاں پر عام طور پر خواتین غیر شری ہیں غیر شری کوئی بات جاری رکھیں گے رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے بعد اسٹار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنی اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین یاد رہے کہ اسٹار ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ ڈسکشن جس لیول کا ہوتا ہے تو بہت کم وقت ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ موضوع کا احاطہ کھینچ کر آپ کے سامنے کسی طور سے پیش کریں دیکھیں نا اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہے السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ہلو میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی وہ کیا فرماے تھے جو سوال بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور باہر سے سامان لاتے ہیں اور ریٹیل میں ان کو جو جی بیچتے ہیں مم. عام طور پر جو ہے وہ کمپنی اس اشت کو مقرر کرتی ہے اور باقاعدہ ماہانہ سے تنخواہ دی جاتی ہے اور اسی کام کے لیے ہوتا ہے تو اگر آپ کمپنی کے علم میں نہیں ایسا کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ مقصد کا اشرا ہے اس میں کوئی خاص نوافل ہے خاص نوافل نہیں ہے نوافل جو بھی پڑھیں اللہ سبارکاتعہ ان نوافل کو کے لیے خاص بنائے گا خاص طور پر ماہر رمضان فرمائیں گے تو فرض کا ثواب دیا جائے گا بالکل ٹھیک ہے نیت بھی وہی ہے جو عام نوافل کی عام نوافل کی ہوتی ہے امال کا دار و مدار جو ہے اس کی مدت کیا موت تک ہے یا موت کے بعد بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے دیکھیے مفتی صاحب نے بھی حدیث پاک بات پڑی تھی کہ وہ تین اعمال صالحہ جو ہے وہ نیک بیٹا ہے اور اللہ کے تعالیٰ صدقہ کرنا اور علم ہے یہ ایسے امال صالحہ ہیں کہ جو قبر میں بھی حشر میں بھی بندے کی معاونت کرتے ٹھیک ہے تو یہ عمل صالحہ ہے جو منقطع نہیں ہوتے بلکہ اس کا فائدہ دنیا میں ملتا آخر دنیا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو محلت عمل ہمیں ملی بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے زبان اللہ کہہ سکتے ہیں یا عبادت کر سکتے ہیں محلت عمل رک جایا کرتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہم بو کے جاتے ہیں وہ ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں صبح عمل موت کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے جو اولیاء کاملین کی شان اور متحین کے بارے میں کہ ان لدین اقلرب اللہ سم <سلام> کہ وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو زمانے کا نشب فراز ان کے قدم استقامت کو متزل نہیں کرتے وہ اللہ ہے ہمارا رب ہے اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں ہر قسم کے مسائل و رافات و بلیات کا مقابلہ کرتے ہیں ترب کریم فرماتا کا تطنزل علیہم الملائے کا ہم ان پر رحمت و طانیت اور سکون کے ساتھ فرشتوں کو اتارتے ہیں اور ان سے یہ مددہ سنا دیتے ہیں زندگی میں ہی اور یہ نزا کے وقت بھی زندگی میں بھی ہے کہ اللہ تخاف شرجنہ کے غم نہ کرنا خوف نہ کرنا اور یہ مسائل و علام پر جو نے صبر کیا ہم تو جنت کی اشارت بالکل ٹھیک ہے اہم کے وقت فرشتے آ کر جنت کی بشارت دیتے ہیں, ہیں مفتی صاحب ایک بات جو بہت آج فرونیت کا شکار ہے مال دولت حب دنیا حب جا جاو حسمت یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں موت کی تیاری نہیں ہے موت کی طرف جو ہے رغبت نہیں ہے موت کی طرف سوچ نہیں ہے اس کا خوف نہیں ہے کیسے تیاری کرنی چاہیے نبی کریم علیہ سرات و اسلام کی حریث کو میں پیش نظر رکھوں گا کہ آکا علیہ السلام نے فرمایا کل پھر دنیا کا ان کا غریب اور وہاں پھر دنیا میں اس طرح رہے کہ جتنا کچھ دنیا میں رہنا یعنی مسافر کی طرح قریب کی طرح <سلام> اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک مہینے کے سفر پر جائے اپنے ساتھ سامان جو ہے پانچ سال کا لے کر جائے تو آپ کہیں گے اسے آپ احمد کہیں گے بے وکوف کہیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہماری کیا معلوم کہ جو ہے وہ موت قریب ہو ہمیں کیا پتا ہم کتنی عمر لے کر آئے تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ یہ آج کا دن یہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینا پڑے تو ہر دن ایسا گزاریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کتابیں ہو کر گزرے اگر ان شاء اللہ اس نیت کے ساتھ کریں گے تو ان اللہ ہم وہ زندگی گزاریں گے کہ جس طریقے سے کی گزارنے کا حق اللہ ہے اللہ صاحب موت کا اتنا خوف اتنی گفتگو اتنی وعیدیں اتنے باز اتنی تقارییر اتنے خدبات بیان کیے جاتے ہیں خود کے آدیش میں بیان کیا قرآن میں بیان کیا اور یہ بھی فرما دیجیے کہ کلو نسند موت بات یہ ہے میں دو جملوں میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ خوف پیدا کیوں نہیں ہوتا اتنا خوف دلانے کا خوف اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ بندے کے سینے میں جو احساس موجود ہے وہ مر جاتا ہے اور یہ تصوف کے طریقے اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ حادیز کے اندر جہاں مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں کتاب الرقاق بھی ہے یعنی بندے کے اندر وہ جسے کو بیدار کیا جائے وہ فطرت احساس کو بیدار کیا جائے جب اس کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اس لیے کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تصوف کا اور معرفت کا سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ احساس کے اندر احساس کو احساس کو بیدار کیا جائے ناظین اس احساس کو آپ بھی بیدار کریں ہم بھی بیدار کرتے ہیں کچھ اور کلام کریں گے آپ سے لیکن ایک مختصر سوخبے کے بعد ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنی اد اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی سویل رضام جدید صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور آخری وہ تشریف فرما ہے جناب سبیر الدین سبیر رحمانی صاحب نازین بات یہ ہے کہ اب جن لمحات کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں بے شک وہ افطار کے اور لمحات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن ایک بات خوب یہ بھی ہے کہ مغفرت کے اشرے کے ابتدا آج ہی کے دن سے ہوئی ہے اور آج ہی ہم موت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تین چار باتیں ایک ساتھ ہیں بہت توجہ سے سنیے گا ناظرین کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور اٹھنے والا ایک قدم اب ہمیں کہاں پر لے کے جا رہا ہے اللہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تو بات ہوئی کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے لیکن من حیث الماشرہ اگر میں بات کروں آج کسی کسی جگہ پہ یا کہیں کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ خشیت الہی جو ہے وہ رش بس گئی ہے دلوں کے اندر لیکن وہ بات ہے کہ میجورٹی کیسز میں ہمیں یہ باتیں نظر نہیں آتی کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئیں کہ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں موت کا خوف بچ ہے دیکھیں اللہ رب اللہ نے ہمیں اصل جس چیز سے پیدا کی جس کے لئے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اسی مقصد کی بالادستی ہونی چاہیے کہ اس کی رضا کیا ہے اس کی محبت کیا ہے اس کی غزت کیا ہے اس چیز کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری تمام تر ذمہ داریاں ہیں اس کو اپنے ذہن میں یہ بیدار رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہے ہمارا اصل فرض ہے رب کریم کو راضی کرنا اور ہماری زندگی آپ سے نہیں ہے بلکہ مر کر وہ بلاخ ہے تم ہمارے سے جواب دہی ہوگی ایک ایک بار معاملے میں پوچھا جائے گا آپ کا ایک متین دوست ہو جنےد صاحب اور آپ کا بڑا امانتدار دوست ہو اگر آپ اس سے بعض پرس کا نظریہ چھوڑ دیں اور اس کے دل سے یہ بات چھوٹ جائے کہ جناب میں جو لین دین کر رہا ہوں جو معاملات کر رہا ہوں جو تابے کر رہا ہوں جنیش صاحب کی مجھ سے, سے نہیں پوچھا جائے گا تو یقیناً وہ امانتدار دوست خائن ہو جائے گا تو جب دلوں کے اندر یہ بات دل سے نکل جائے کہ ہم سے کوئی پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا تو جب تک یہ بات رہے کہ ہم نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے تو جواب دہی کا جو نظریہ ہے قیامت کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کی اساس اور روح ہے اس کے ذریعے گویا کہ تمام معاشرے کی اصلاح رہتی ہے ایک بات ذمن حضرت فاروق اعظم جیسا متقی اور پرزگار شخص جب کی کا وقت آیا ہمیں منصب اور مقام مل جاتا ہے ہم اپنے آپ کو مسلط ارشاد پر بٹھاتے ہیں تنقید برائے تعمیر سے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اور طبیعت ایک حفظ ہو جاتی ہے کہ ہوا کا آنا اور جانا بند ہو جائے تو جناب طبیعت میں حبص آ جاتا ہے جہاں مسند ارشاد پڑے وہاں پر تنقید سننے کی گوکہ صلاحیت بھی رکھنی چاہیے ہم ہاں مقام پر بلند ہو کر ہر چیز سے اپنے کام کو بند کر لیتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے جن کی ہماری حیثیت ان کے نالے میں مبارک کی خواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جب آپ کی وصال کا وقت آیا شہادت کا وقت آیا اللہ اکبر کبیرہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے سے کہا زخم بالکل تازہ تھا نے فرمایا کہ اوپر زمین کو خاک پر رکھ تاکہ جب میری یہ زبین خاک سے تر ہو جائے تو عمر کے رب کو عمر پر رہے مانگ بلکہ ایک مطلب جو بے ہوشی کا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کو ہوش آتے ہیں آپ نے سوال کیا تھا کہ نماز کا وقت رہا کہ نہیں رہا اچھا بات یہ مفتی صاحب کہ یہ تو دیکھیں ساری باتیں ہمیں اسلاف کے جو کردار ہیں ان سے ملتی ہے فی زمانہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک شخص کو دیکھیں جو بہت زیادہ گناہ کر چکا ہے بہت زیادہ گناہگار ہے اور موت اس کے سامنے ہے اور وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے لیکن عدامت اس کے اندر موجود ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہا کیا کرنا چاہیے دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الحاء اللہ یقفیو ایوشا کبھی یفر ماتون ادادی کبھی معیشا شپ کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے انہیں ان گناہوں کو دو ڈالتا ہے تو ہمارے دل میں یہ احساس بیدار نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے اول گناہوں کا احساس ہونا چاہیے جب احساس ہوگا تو اعتراض بھی ہوگا جب اعتراف ہوگا تو شرمندگی بھی ہوگی جب شرمندگی ہوگی تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہوگا تو یہ تمام احساس بیدار ہو جائے توبہ ہو جائے تو پھر وہ توبہ تو نصوحا کے لاتی ہے اور اللہ ابو گناہوں کو ماں فرما کے آئندہ نیکیوں کی توفیق کیا فرما؟ بات ہے ماشاءاللہ اللہ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آخر میں کچھ کلما اور سبھی بھائی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جلے حاضر خدمت ہے میں بہت مشکور ہوں جناب مفتی سہیل رزام جدید صاحب آپ کا علامہ سید مظفر الصین شاہ صاحب آپ کا اور سید صبی الدین صبح رحمانی صاحب آپ کا کیا تشریف لائے ٹرانسمیشن میں جہاں مقصرت کے اشرے کی ابتدا ہو چکی ہے اور ہم نے موت کے موضوع پر گفتگو کی ہے. بات کو ختم کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا خلیفہ ہارون رشید شفیق بلقی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آئے والی وقت مجھے کچھ نصیحت فرمائی فرمایا کہ اے خلیفہ فرض کر کے تو اگر صحرا میں جا رہا ہے اور پیاس کی شدت اس حد تک تجھے لگ جائے کہ موت تیرے حلق کو آ جائے اور اس وقت تیرے پاس پانی موجود نہ ہو اور کوئی شخص آ کر تجھ سے یہ کہے کہ اے خلیفہ میں آپ کو پانی پلاؤں گا لیکن اس کے عوض میں آپ کی آدھی سلطنت لے لوں گا تو کیا کرے گا انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اسے دے دوں گا پھر انہوں نے فرمایا کہ فرش کر پانی پینے کے بعد تجھے حاجت محسوس ہو اور تو حاجت کو رفع نہ کر سکے اور اس وقت عالم تیرا یہ ہو جائے کہ موت سے تیرے گلے کو پھر آ جائے اور کوئی طبیب آ کر سے یہ کہے کہ میں آپ کے اس معاملے کو حل کیے دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اللہ شفا ہو جائے گی لیکن میں آپ کی آدھی سلطنت بھی اس کے بدلے میں لے لوں گا تو اس وقت تو کیا کرے گا اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا تو انہوں نے فرمایا کہ بس اپنے ذہن میں اس بات کو پوست کر لے کہ انسان کی اوقات فقط ایک گھونٹ پانی پینے سے لے کر ایک گھونٹ پانی نکالنے سے زیادہ نہیں ہے ناظرین فرون چار سو سال تک اس دنیا میں فرونیت کے دعوے کرتا رہا اور تاریخ گواہ ہے کہ اسے نہ کبھی بخار آیا نہ اسے کبھی کوئی نزلہ زکام ہوا نہ کبھی کھانسی ہوئی اس نے اپنی فرونیت کو بڑا عروج عطا کیا لیکن آج وہ عبرت نشان بنا بیٹھا ہے نمرود کہ جس نے خدائیت کا دعویٰ اس دنیا کے اندر کیا جب اس کا اختتام ہوا ناظرین تو ایک مچھر اس کے سر میں اس انداز سے اس کو درد دیا کرتا تھا کہ اس کا غلام جب تک اس کو نہیں پیٹتا تھا نہیں مارتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا ارے وہ شدار کہ جس نے اس کائنات میں رہ کر اپنی جنت بنانے کی کوشش کی بس اس کو ایک طرف سے رہ گئی ایک چاہ رہ گئی کہ کاش میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جنت کا ایک دیدار کر سکوں ناظرین یہ دنیا فانی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ ورت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے ارے زمین کھا گئی یا کیسے کیسے موت کو انسان بلانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن موت کو بلا نہیں سکتا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تیاری ہر شخص کو کرنا ہوگی آپ کو کرنا ہوگی مجھ کو کرنا ہوگی ہم سب کو کرنا ہوگی یاد رہے یہ موت ہی تو ہے کہ جو ہماری آخرت کی پہلی منزل ہے اور جس نے اس پہلی منزل کی تیاری صحیح دور سے کر لی سمجھ لیجیے آخرت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا خود اس کو نصیب ہو جائے گا رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے الحمد رحمتوں کا مہینہ آ کر اپنی رحمتیں بکھیر کر چلا گیا اب مغفرت کے اس اشرے کے ابتدا ہو چکی ہے ارے غلامی رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کا دم بھننا تو بہت آسان ہے جملوں میں ان باتوں کو ادا کر دینا بہت آسان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی معراج پر کلام کرنا بہت آسان ہے لیکن ذرا سوچے تو صحیح ناظین کہ ہم نے اس موت کی تیاری کیا کی ہے کہ جب ہمیں منوٹنو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا اور ہمارے جو ہمارے عزیز ہمارے بھائی وہ بہنیں جو بڑا ہمیں پیار سے اور چاہ سے رکھا کرتی ہیں جب وہ رو رو کر ہمیں بلا دے گی وہ بیوی جو ہمارے ناز نفرے کرتی ہے وہ رو رو کر ہمیں بلا دے گی ارے وہ باپ کی جس کی شفکت کی سائے میں ہم پلا کرتے ہیں وہ رو رو کر ہمیں بلا دے گا جو ماں ہمیں اپنی مانتا کی چھاؤں میں حد تک رکھا کرتی ہے کہ کبھی دھوپ ہمارے اوپر آیا نہیں کرتی وہ بھی ہمیں بھلا دے گی ناظرین لیکن ہمیں جب اتار دیا جائے گا تو ہم نے اس موت ہے اس کو اس رسول کو اس محبوب کو کیا شکل دکھائیں گے کہ جو شکل ہمیں دکھانی ہوگی آئیے ناظرین بس اس بات کو آپ بھی سوچیں گے ہم بھی سوچیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ آخری اس پیل میں ہم شامل ہوں گے سبی الدین سبھی رحمانی صاحب کے کلام کے ساتھ اجازت ہے اپنے میزبان جنو اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آخری وقفے میں سبھی بھائی کی نار کے ساتھ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ